اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللزین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبو لکم ان کنتم صادقین اس آیت کا تعلق تیسرے دعوے کے ساتھ ہے صورت آراف کا تیسرا دعویٰ ہے کہ عبادت و پکار کے لائق صرف اللہ ہے ماقبل کی آیت سے تعلق یہ ہوگا کہ ماقبل کی آیت میں فرمایا کہ تم ان مشرقین کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو یہ تمہاری بات نہیں مانیں گے یہ ایسے ضدی نادی ہیں کہ دعوت دینا یا خاموش رہنا ان کے حق میں برابر ہے اب فرمایا مگر پھر بھی اتمام حجت کے لیے یہ بات کہو کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ بندے ہیں جیسے تم تمہاری مانند فد ہوم پس پکارو ان کو فلجستی بولکم چاہیے کہ تمہاری پکار کو قبول کریں ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو یہ آیت کیا نمبر ہے جس کا یہ صورت آراف کی آیت نمبر ایک سو چورانوے اس نے وضاحت کی کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری مانند بندے ہیں یہ کہنا کہ جن کو وہ پکارتے تھے وہ بت تھے وہ بتوں کو پکارتے تھے اور بتوں کے پکارنے سے قرآن نے منع کیے یہاں عباد امثالکم کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تم جیسے بندے ہیں الحم ارجن یمشون شونا کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں یا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں ام لہم آیون و یوب یا ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں ام لہم اعضا یسمعون نہ یا ان کے ایسے کان ہیں جن سے وہ سنتے کلد شورا کا میرے پیغمبر آپ کہیں تم پکارو اپنے شریکوں کو سمکی دون پھر میرے خلاف تدبیریں کرو مشورے کرو سازشیں کرو فلا تم ضرون مجھے مہلت نہ دو مجھے ڈھیر نہ دو لیکن تم جتنے بھی مشورے کرو تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو اس لیے کہ انا ولی اللہ میرا کار ساز اللہ ہے میرا حمیتی اللہ ہے جس نے کتاب کو اتارا واہ و یت اور وہی ہمیتی ہے نیک بندوں کا ولزین تدرون امندی اللہ میرا بھی حمیتی ہے کار ساز ہے اور تمام صالحین کا بھی وہ کار ہے اور رہے تمہارے معبود جن کو تم پکارتے ہو ان کے بارے میں سنو و تدعون من امندون اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا لا نہ نصرکم وہ طاقت نہیں رکھتے تمہاری مدد کرنے کی ولا انف صحم ینسرون اور نہ وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں اپنی مدد کرنے پر بھی وہ قادر نہیں تمہاری مدد بھی وہ نہیں کر سکتے وَإِن وہ انتدرو الاہدا انتدو ایوہل منون ال مشرقین اگر تم بلاؤ ان مشرقوں کو الا الہدا ہدایت کی طرف رستے کی طرف لا یسمع تو وہ نہیں سنیں گے بجہ مہر جباریت یعنی ان پر اللہ نے مہر لگا دیے وہ تراہ ہم یونظرون علیک اور تو ان کو دیکھے گا کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں وہ ہم لایوب حالان حالانکہ وہ نہیں دیکھتے ان کی دل والی آنکھیں ان پر پردے ہیں دل والے کان ان پر مہرے لگ گئی ہیں اگر تم انہیں ہدایت کی طرف دعوت دو بلاؤ تو وہ تمہاری بات کو نہیں سنیں گے حض متعلق ہے بدع اول دعو اول کیا تھا جی مسئلے کو پہنچانے میں سستی نہیں کرنی بہادر ہو کر پہنچانا ہے اس پہنچانے میں تکلیفیں مصائب آئیں گے خندہ پیشانی سے برداشت کرنے خزل آفوا لازم پکڑ معاف کرنے کو یعنی جتنی یہ سازشیں کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں گالیاں بکتے ہیں میرے پیغمبر آپ معاف کرنے کو لازم پکڑیں وہ امر بالعرف نیکی کا حکم کر وہ عارض انلجاہلیم اور جاہلوں سے کنارہ کر یعنی برائی کا جواب برائی سے نہ دے گالی بکنا بس زبانی کرنا جاہلوں کا کام ہے اور آپ جاہلوں سے اعراض کریں وہ اما ین ز کا من شیطان تسلی اج جی تسلی لنبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر پہنچے آپ کو شیطان کی طرف سے نظ کوئی وسوسہ وسا فستاز تو پناہ مانگ اللہ کی اس شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ انہوں سبیون علیم جملہ تالی لیا ہے اس لیے کہ ہر ایک کی پکار کو سننے والا اور ہر ایک کی حالت کو جاننے والا وہی ہے ان لذیت تکو اس کا تعلق ہے دوسرے دعوے کے ساتھ جو لوگ شرک کے مرتکے ہوتے ہیں تحریمات غیر اللہ کرتے ہیں ان کے دوست شیطان ہوتے ہیں اور دوسرا دعویٰ یہی تھا وہی الہی کی پیروی کرو اور شیطانوں کی پیروی نہ کرو بے شک جو لوگ ڈرتے ہیں یعنی تقوی اختیار کرتے ہیں شرک سے بھی بچتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیوں فرمانیوں سے بھی بچتے ہیں ایزا مسم تائف ہم تائف جی خطرہ جب پہنچتا ہے ان کو شیطان کی طرف سے وسوسہ کوئی خطرہ تذکروں تو چونک اٹھتے ہیں شاہ ولی اللہ محدیلوی رحمۃُ اللہ علیہ نے میں کیا یاد می کنند خدارہ تذکروں اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں تزک شاہ عبد القادر صاحب نے چونکنے کا معنی کیا چونک اٹھتے ہیں فیضا ہوں مب پس اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کیوں اللہ ان کا کار ساز ہوتا ہے اللہ ان کا دوست ہوتا ہے اللہ انہیں شیطان کے وسوسوں سے خطروں سے بچاتا ہے وہ اخوان اور جو شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں یعنی مشرقین اور کفار فیل فلغیے وہ شیطان انہیں کھینچتے ہیں فلغیے گمراہی میں شرک کی طرف کفر کی طرف کھینچ کھینچ کے شیطان لے جاتے ہیں سما لا یکسرون پھر وہ کھینچنے میں کمی بھی نہیں کرتے کوتائی بھی نہیں کرتے پوری طاقت سے وہ انہیں کھینچتے رہتے ہیں ویزالمتام بھی آیتن شکویج اللہ مشرقین کے ایک رویے پر شکوہ کر رہے ہیں ان کا رویہ دیکھ ان کے بکواس دیکھ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں ویزالم تعطیم بے آیتم جب آپ نہیں لے کے آتے ان کے پاس کوئی نشانی یا آیت یعنی وہی میں ذرا تاخیر ہو جائے کچھ دن کے لیے وہی بند ہو جائے اور آپ کوئی آیات پڑھ کے نہ سنائیں کالو تو کہتے ہیں لو لج تبیتا تو کیوں نہیں گھڑ لیتا اس کو اجتبیتا افطریتا کا کلوئی میں ہے چھانٹنا منتخب کرنا مگر جب تنز کے طور پر استعمال ہو تو گھڑنے کے معنی میں ہوتا ہے گھڑنے کے لولا اجتبئی تا تو کیوں نہیں گھڑ لیتا اس کو یعنی پہلے بھی تو گھڑ گھڑ کے سناتا رہتا ہے کل جواب شکوا میرے پیغمبر کہہ میں پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وہی کی جاتی ہے میرے رب کی طرف سے میں خود نہیں بناتا میں تو اس چیز کا پیروکار ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے سنو حاضہ بسائرو مر رب یہ گھڑی ہوئی چیزیں نہیں ہیں یہ بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں یہ بصیرت افروز دلائل ہیں مر رب تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل وہ اور ہدایت ہے اور رحمت ہے لے کہنون یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے جو منیب لوگ ہیں ان کے لیے یہ قرآن رحمت بھی ہے ہدایت بھی ہے روشن دلائل بھی ہیں ویزاکر القرآن و فستم اول ترغیب القرآن شرک سے بچنے کے لیے اور جب پڑھا جائے قرآن فست مو تو اسے غور سے سنو و انستو اور اس کے ادب اور احترام میں چپ رہو لکم ترحمون تا کہ تم پر رحم کیا جائے قرآن کا یہ ادب ہے اور قرآن کا یہ احترام ہے کہ جب اسے پڑھا جائے تو دوسرے لوگ اسے خاموشی کے ساتھ سنیں یہ کون سی آیت ہوئی صورت آراف کی جی آیت نمبر دو سو چار صورت آراف کی آیت نمبر دو سو چار احناف کی یہ دلیل ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو صورت فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے یہ دلیل ہے ہنفیوں کی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم چپ کرو اور اسے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے امام مالک اور امام احمد ابن حمبل راہ اللہ ان کا مسلک یہ ہے کہ جاری نمازوں میں مقتدی امام کے پیچھے نہیں پڑے گا جہری نمازیں اور جو سری نمازیں ہیں جیسے زور اثر تو اس میں مقتدی کو بھی فاتحہ پڑھ لینی چاہیے یہ امام مالک کا اور امام احمد کا مسلک ہے ایک قول امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی ہے لیکن ایک کال ان کا یہ ہے کہ جہری نمازوں میں بھی اور سری نمازوں میں بھی اسے پڑھ لینا چاہیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کا قول یہ ہے کہ جاہری نماز ہو یا سری نماز ہو دونوں نمازوں میں امام کی قرات کافی ہے اور مقتدی کو پیچھے پڑھنے کی ضرورت فاتحہ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ان کی دلیل ہے دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان ان دونوں کا کول بڑا سریع اور واضح موجود ہے کہ یہ آیت فرض نماز کے بارے میں اتری ہے تمام تفسیروں نے ان کا یہ کال نقل کیا ویزا کور القرآن و فستا میں یہ فرض نماز کے بارے میں اتری ہے کہ امام پڑھے تو مقتدی اسے خاموشی کے ساتھ سنے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی درجے کے صحابی نہیں ہیں یہ تقریباً چھٹے نمبر پہ ایمان لائے ساری زندگی نبی پاک کے ساتھ بتائی آپ کا مسلح مسواک وضو کا سامان انہی کے پاس ہوتا تھا تو ان کا یہ قول ہے جی کہ یہ فرضی نماز کے بارے میں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا قول محدثین نے نقل کیا انہوں نے تو بڑی عجیب بات کہی امام احمد ابن حنبل نے وہ فرماتے ہیں اجمان ناس الحا نزلت فسلات المکتوبہ تمام لوگوں کا اجماع ہے اجماع کہ یہ آیت فرض نماز کے بارے میں اتری ہے اب امام احمد امام شافی کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے استاد ہیں تو وہ جو اجماء نقل کر رہے ہیں اجمان ناس تو وہ کن کا اجما ہے تابعین کا صحابہ کا ان سے پہلے تو صرف دو صدیاں گزری ہیں امام احمد سے پہلے صرف دو صدیاں ہیں ان میں کون ہوئے ہیں صحابہ ہوئے ہیں یا تابعین ہوئے تو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کا اجماع ہے اس لوگوں سے کون مراد ہوگا صحابہ تابعین سب کا اجماع ہے کہ یہ فرض نماز کے بارے میں اتری جو لوگ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں جیسے ہمارے ہاں غیر مقلدین ہیں وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ نماز کے بارے میں نہیں ہے مشرقین شور مچاتے تھے جب نبی پاک قرآن پڑھتے تھے تو وہ شور مچاتے تھے تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو چپ کرو اور سنو اس کا ذکر قرآن میں ایک اور جگہ پہ آیا لا تسماؤ لحاظ القرآن کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو و اور اس میں شور مچایا کرو تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی شور نہ مچایا کرو قرآن سنا کرو ہم نے کہا کہ یہ کفار سے کہا جا رہا ہے آیت ختم کس لفظ پہ ہو رہی ہے لال لقم تر تاکہ تم پہ کیا کیا جائے رحم کیا جائے تو کافر اگر ایمان قبول نہ کریں اور صرف قرآن خاموشی سے سننے لگ جائیں تو وہ رحمت کے قابل ہو جائیں گے تو لعلکم ترحمون کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ کفار کے بارے میں تو نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں جن کے بارے میں رحمت الہی کا وعدہ ہو رہا ہے ایک بات جو یہاں اس کے جواب میں کہ غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ یہ شور مچاتے تھے کافر اور قرآن نہیں سنتے تھے تو انہیں کہا گیا ہے کہ بھائی قرآن سنا کرو چپ کرا کرو یہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں یہاں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم تھے شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی اسمت اللہ رحمت اللہ علیہ قلعہ دیدار سنگھ والے وہ بڑے زیرک بڑے ذہین اور بہت فہم عالم تھے ان کا حافظہ کمال کا تھا ان کا مطالعہ بہت زیادہ تھا مناظر بہت زبردست تھے انہوں نے یہاں ایک بڑی بات لکھی آپ بھی سنیں جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے وہ بھی سنیں انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کافروں کے بارے میں وہ شور کرتے تھے اور یہ آیت انہیں چپ کرانا چاہتی تھی مومنوں کے بارے میں نہیں ہے تو حضرت قاضی صاحب نے فرمایا یہ آیت سن کے پھر کافر خاموش ہو گئے اس کاثر ہو گیا ان پر چپ کر گئے وہ کافر ظاہر بات ہے انہوں نے کیوں خاموش ہونا تھا یہ آیت سن کے انہوں نے کیوں چپ کرنا تھا تو وہ ایمان نہیں لائے تو کائسا فرماتے ہیں جنہیں یہ چپ کرانا چاہتی ہے یہ آیت جنہیں چپ کرانا چاہتی ہے وہ چپ کرتے نہیں مسلمانوں کو یہ چپ کرانا نہیں چاہتی اتری کیوں ہیں نازل ہونے کا مقصد کیا ہے جنہیں چپ کرانا چاہتی ہے وہ چپ کرتے نہیں اور تم کہتے ہو کہ مسلمانوں کو یہ چپ کرا ہی نہیں رہی مسلمانوں کے بارے میں ہے ہی نہیں تو پھر تو اس کے نزول کا مقصد ہی کون رہ گا تو امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ قرآن کو بھی سامنے رکھتے ہیں تمام حدیثوں کو سامنے رکھتے ہیں پھر وہ ایک مسلک وضع کرتے جس میں تمام حدیثوں پہ بھی عمل ہو جائے اور قرآن پہ بھی کیا ہو جائے عمل ہو تو سب سے پہلے انہوں نے قرآن کو دیکھا پھر انہوں نے مسلم کی اس حدیث کو دیکھا ازاکار عل امام ہو فن سے تو امام پڑھے تو تم چپ کرو پھر انہوں نے بخاری کی وہ حدیث دیکھی اضا قبر المام فقبرو ویزا راکا فرقو وحضا ساجادہ جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو جب امام رکو کرے تو تم بھی رکو کرو جب امام سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو جو کام امام اور نے دونوں نے کرنے تھے نبی پاک ان دونوں کا ذکر کر رہے ہیں امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو امام رکو کرے تم بھی رکو کرو امام سعیدہ کرے تم بھی سیدہ کرو جب کرات کی باری آئی اٹھاؤ بخاری وہاں لکھا ہوا ہے ویزا کرال امام غیر المغوب علیہم وََ والین کولو آمین جب امام غیر المغوب علیہم وََ علی کہے تو تم کیا کہو <خصف> یہاں معلوم ہوا غیر المقوب علیہ ولہ مقتدی نے نہیں کہنی بلکہ وہ کس نے کہنی ہے امام نے کہنی اب رہ گئی وہ حدیث جو غیر مقلد حضرت عبادہ ابن سامد سے پیش کرتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو ادھر حدیث ہے مسلم کی امام پڑھے تو تم کیا کرو چپ کرو اور ادھر دوسری حدیث آ گئی کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو نہیں ہوتی تو یہ تو ٹکرا رہی ہیں اب غیر مقلد دونوں حدیثوں پہ عمل نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے وہ صرف ایک حدیث پہ عمل کریں گے امام اعظم کا کمال یہ ہے کہ وہ تمام حدیثوں پہ عمل کر کے دکھا دیتی یہ ہے ان کا کمال امام صاحب نے کیسے دونوں حدیثوں پہ عمل کیا جی امام صاحب فرماتے ہیں نمازی کی تین حیثیتیں نمازی کی تین حیثیتیں ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے جیسے ہم سنتیں پڑھتے ہیں نفل پڑھتے ہیں ایک نمازی کی حیثیت یہ ہے کہ وہ امام بن گئے اور ایک نمازی کی حیثیت یہ ہے کہ وہ مقتدی بن گئے امام کے پیچھے کھڑے یہ تین حیثیتیں ہیں. امام صاحب کہتے ہیں جب وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے یا وہ امام بن گیا ہے تو اس حدیث پہ عمل کرے فاتحہ کے بغیر نماز ہو نہیں ہوتی اس کو فاتحہ پڑھنی چاہیے اور جب وہ امام بن گیا ہے تو پھر اس حدیث پہ عمل کر جب وہ مقتدی بن گیا ہے تو پھر اس حدیث پہ عمل کرے اضاکر ال امام و فن سے تو امام پڑھے تو تم کیا کرو چپ کرو تو امام صاحب نے تینوں حدیثوں پہ عمل کر کے دکھایا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو بخاری میں آئی کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ خبر واحد ہے حضرت عبادہ نے سامت تمام صحابہ میں سے ایک صحابی روایت کرتے ہیں اس کے شاگردوں میں ایک شاگرد ان کے شاگردوں میں ایک شاگرد ایک راوی جو ہیں اس حدیث کے وہ ہیں سفیان ابن اوینا وہ راوی ہیں اس حدیث کے جب وہ ابو داود میں اس کو نقل کر رہے ہیں ابو داود اٹھائیں آپ ابو داود میں یہ حدیث جب آئی ہے تو وہ فرماتے ہیں یہ حدیث نقل کرنے کے بعد کالا سفیان ابن و کہ سفیان ابن اوینا کہا کرتے تھے کہ یہ حدیث اس آدمی کے بارے میں ہیں جو اکیلے نماز پڑھ رہا جب راوی نے خود تشریح کر دی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ اس آدمی کے لیے ہے جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے مقتدی کے لیے نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس میں مقتدی اور امام کا کہاں ذکر ہے یہ تو ذکر ہے فاتحہ اور نماز کا بھائی مقتدی اور امام کا تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے فاتحہ اور امام نماز کا ذکر ہو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ ذکر ہو رہا ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مقتدی میں سے ہر بندہ پڑے ٹھہرے خطبے کے بغیر جمعہ ہوتا ہے کیوں کیا خیال ہے خطبے کے بغیر جمعہ ہوتا ہے پھر کیا مطلب ہے ہر مقتدی خطبہ پڑھے خطبے اور جمعہ کا تعلق ہے کہ جمعہ خطبے کے بغیر نہیں ہوتا ایک نے پڑھ لیا خطبہ تو سب کی طرف سے ہوگی اسی طرح یہ فاتحہ اور نماز کا تعلق بتا رہی ہے مقتدی اور امام کا تعلق یہ عدیث نہیں بتا رہی مقتدی اور امام کا تعلق مسلم کی حدیث بتا رہی ہے اذا اماموں ف ان سے تو امام پڑھے تو تم کیا کرو چپ کرو وزقربہ کفی نفسکھ اس آیت کا تعلق ہے دوسرے داو تیسرے دعوے کے ساتھ اور یاد کر اپنے رب کو فی نفسک اپنے دل میں تجر ع کرتے ہوئے وخیفتن اور ڈرتے ہوئے ذکر سے مراد پکار ہے جی اذا ذکر اللہ ہو ہو اس کی تائید ہے جی اور اگر یہ ذکر مراد ہو جو ہم ذکر کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ کو یاد رکھا جائے لیکن اس میں آئزی بھی ہو ڈر بھی ہو بون الہر زور کی آواز سے دونوں کم بالغدو و صبح اور شام ولا تکمن الغافلین اور مت ہو بے خبروں میں سے ان الزین آئند رب جنوں اور انسانوں کی کیا حیثیت رہ گئی جو مخلوق اللہ کے قرب میں رہنے والے ہیں فرشتے ان کی حالت سنو بے شک جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں قرب سے مرتبے کا قرب مراد ہے جی لا یس تک بیرون وہ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے اعراض نہیں کرتے ب یو وہ اس کی پاکی بولتے ہیں شریکوں سے ولا یسکدون اور وہ اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں سجدے والی آیت ہے جی جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی وہ سجدہ کر لیں گے یہ سورت عراف اختتام کو پہنچی جی سورت انفال جی اسمی ربت اگر تم انعام میں غیر اللہ کی نیازیں نہ دو تو ہم تمہیں آراف سے بچا کے جنت میں پہنچائیں گے اور پھر جنگوں میں انفال بھی عطا کریں گے مانوی ربت جی بڑا آسان سا ربط ہے جی مضامین کے اعتبار سے کیا تعلق ہے جی ماں قبل سے آپ کو یاد ہوگا سورت انعام میں عقلی دلائل تھے اور سورت آراف میں دلائل نقلیہ تھے اب کہا جائے گا مشرقین تمہارے دلائل کے آگے آجز آ جائیں گے تو پھر تم سے لڑیں گے مشرقین تمہارے دلائل کے آگے آجز آ کر تم سے لڑیں گے تو پھر قوانین جہاد سیکھ لو اعلان جنگ بھی ہوگا جی انفال میں اجمالن ہوگا توبہ میں تفصیل ہوگا جی اگر آپ کے ذہن میں ہو تو سورت البقرہ میں جو چھ مضمون بیان کیے گئے تھے ان میں دو مضمون تھے جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ سورت توبہ کے انہی دونوں مضمونوں کو اب سورت بکرا کے انہیں دونوں مضمونوں کو اب انفال اور توبہ میں بیان کریں گے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ انفال کا توبہ کا یہ تقریباً ایک ہی مضمون ہے دونوں کا اسی لیے ان دونوں کے درمیان بسم اللہ بھی نہیں لکھی گئی اسی وجہ سے کہ مضمون ایک تھا دونوں کا اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ انفال اور توبہ میں کیا مضمون بیان ہوگا تو آپ کہیں گے انفال میں قوانین جنگ توبہ میں اعلان جنگ اگرچہ انفال میں بھی اعلان جنگ ہوا کا تلو لا ہتالا تکون لیکن وہ اجمالن ہے اجمالن توبہ میں اسے کھولا گیا خلاصہ جی اس صورت میں صورت انفال میں دو چیزیں بیان ہوگی گی دو مضمون بیان ہوں گے ایک مضمون ہے مال غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا ایک چیز یہ بیان کی جائے گی مالے غنیمت تمہاری مرضی سے تقسیم نہیں ہوگا اس طرح تقسیم ہوگا جس طرح اللہ اور اللہ کا نبی کہے گا اس کی اللہ علتیں بیان کریں گی جی علتیں وجوہات کیا وجہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول تقسیم کرے گا وہ فیصلہ کریں گے اور دوسرا مضمون بیان ہوگا جی قوانین جنگ مضامین کے لحاظ سے سورت کے دو حصے ہیں جی پہلا حصہ ابتدا سے لے کے نویں پارے کے آخر تک آیت نمبر اگر دیکھ لیں جی نویں پارے کی آخری کی چالیس تو نہیں آیت نمبر چالیس آیت نمبر چالیس تک نئے مل مولا و نیم الصیر آگے و دسویں پارے کی ابتدا سے لے کے سورت کے آخر تک دوسرا حصہ ہوگا جی پہلے حصے میں سات علتیں اور پانچ قوانین دوسرے حصے میں اس کے برعکس اس کے برعکس کا کیا مطلب ہے وہاں قوانین سات ہو جائیں گے علتیں پانچ ہو جائیں گی سورت کے آخر میں ترغیب الجرت بل جہاد جہاد اور ہجرت کی ترغیب دی جائے گی بابا شہرت للم یہ ہے جی سورت کا خلاصہ دو مضمون ہیں جی مال غنیمت کی تقسیم کا حق تمہیں نہیں کچھ نظا ہو گیا نا صحابہ کے درمیان کہ مال غنیمت کن کو ملنا چاہیے مہاجرین کو ملنا چاہیے انصار کو ملنا چاہیے پہلی صف میں لڑنے والے پچھلی صاف میں لڑنے والے کن کو م... یہ دی. اس میں فرمایا نہیں اللہ اور اللہ کے نبی فیصلہ کریں گے وہ پھر فیصلہ کیا واہ لم و غنیم تم دسویں پارے کی ابتدا میں فیصلہ کر دیا یہ پہلا مضمون بیان ہوگا جی مال غنیمت کی تقسیم کا حق اللہ اور اللہ کے نبی کے پاس ہے اس کے لیے پہلے حصے میں سات علتیں بیان ہوں گی وجوہات کیوں کیوں میرا حق ہے اللہ وجوہات بیان کریں گے اور پانچ قوانین بیان کریں گے جہاد کے قوانین دوسرے حصے میں علتیں پانچ ہو جائیں گی قوانین سات ہو جائیں گے سورت کے آخر میں ترغیب الحجرت ولجہاد اور بشارت للمؤمنین بسم اللہ الرحمن الرحیم یس عن الانفال پوچھتے ہیں آپ سے حکم غنیمتوں کا انفال جمع نفل کی نفل کا معنی ہوتا ہے زائد زائد فضل و انعام لڑائی جنگوں مال ملے کافروں کا اسے غنیمت کہتے ہیں جی. بغیر جنگ کے مل جائے اسے مال فہ کہتے ہیں کسی جی. مجاہد کی قربانی بہادری جرت اس پر خوش ہو کر امیر المومنین اس کو کچھ مزید عطا کر دے اس کو انفال کہتے ہیں جی. یہ کچھ فرق کیا ہے علماء نے لیکن ایک دوسرے پر اس کا اطلاق ہوتا رہتا ہے جی انفال پر غنیمت کا فہ پر انفال کا ہوتا رہتا ہے صحابہ نے مال غنیمت کے بارے میں صحابہ کے اختلاف ہوا نبی پاک سے پوچھا کہ مال غنیمت کی تقسیم کا اختیار کس کے پاس ہے انصار کے پاس یا مہاجرین کے پاس اس پر یہ ایت اتری پوچھتے ہیں تجھ سے غنیمتوں کا حکم کل الانفال اللہور رسول پہلا مضمون جی تو کہ غنیمت کا مال اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اس کا مالک اللہ ہے فتق اللہ تم اللہ سے ڈرو جھگڑا نہ کرو وہ اسل ازاط نے اور آپس کے معاملات درست رکھو مال غنیمت کے بارے میں جھگڑو نہیں وتی اللہ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی تات کرو فل غنائم ان کن تو مومنین اگر تم مومنو تو پھر اللہ سے ڈرو اللہ رسول کی اطاعت کرو ان مل میں تمہیں بتاؤں کہ سچے مومن کون ہیں مومن وہ ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے اللہ کا جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے واجلت کلوب ان کے دل ڈر جاتے ہیں ویدا طلت علیہم آیا تو اور جب ان کے سامنے اس کی ایتیں اس کا کلام پڑا جاتا ہے زادت ہوں ایمان ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے پختگی مراد ہے جی ایمان کے بڑھنے سے مراد پختگی اور زیادہ پختگی والا رب اہم یا اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ دین جو کی منسلات جو قائم رکھتے ہیں نماز کو حقوق اللہ عبادت بدنیہ وہ اماردک نامی اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں حقوق العباد عبادت مالیہ عبادت بدنیہ بھی عبادت مالیہ بھی علاقہ ملمومن حقہ یہی لوگ ہیں پکے اور سچے مومن ان کے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے ہاں اور مغفرت ہے اور رضق کریم ہے عزت والی روزی ہے صحابہ کی عظمت کی بڑی دلیل ہے ظاہر جی بات ہے کہ اس وقت وہی تھے اور یہ قرآن انہی کی صفات کا تذکرہ کر رہا ہے یہ صحابہ کی صفات ہے اگر صحابی کا جو مرتبہ ہے مقام ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے اس کو سامنے رکھا جائے تو کسی صحابی کے بارے زبان تان دراز کرتے ہوئے بندے کو بندے کا جسم کانپنا چاہیے خاص کر ان لوگوں کا جو اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے پھر اپنے آپ کو عالم کہلاتے یا اسکالر سمجھتے پھر وہ حضرت معاویہ حضرت امر اب الاس حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت عثمان ان لوگوں کے بارے میں تاریخی کتابیں کچھ حدیثیں ان کو سامنے بنیاد بنا کر وہ الزام تراشیاں کرتے ہیں. یہ انجینئر محمد علی مرزا اس کا ایک کلپ آپ سنیں کہ ابو سفیان ابو سفیان کے بارے میں صحابہ کے دل میں بڑی نفرت تھی کہ یہ جنگیں کرتا رہا لڑتا رہا ابو سفیان نے نبی پاک سے فتح مکہ کے دن کہا کہ جی دو کام آپ کر دیں تو مسلمانوں کے دلوں میں میری نفرت کم ہو جائے گی مجھ سے لوگ محبت کرنے لگیں گے ایک یہ کہ میرے بیٹے معاویہ کو منشی رکھ لیں یہ لفظ ہے اس کے میرے بیٹے معاویہ کو منشی رکھ لیں اور میری بیٹی ام حبیبہ جو ہے اس کے ساتھ آپ شادی کر لیں تو آپ میرے داماد ہو جائیں گے تو معاویہ منشی ہو جائے گا تو پھر مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے کوئی وقت بن جائے گی تو وہ کہتا ہے یہ ہے کاتے وہی جو کہتے ہیں کاتے بے وئی کاتے بے یہ منشی ہے اور سفارشی ہے پھر آگے لفظ کہتا ہے سفارشی برتھی پھر کہتا ہے کہ نبی پاک کی عادت تھی آپ انکار نہیں کرتے تھے اس نے یہ بات کہی آپ نے انکار نہیں کیا تو آپ نے منشی رکھ لیا فتح مکہ کے بعد کون سی وہی اترتی رہی ہے جی جسے معاویہ نے لکھنا تھا تو کون سی بئی اترتی رہی جی فتح مکہ کے بعد ایک بات کا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ دعویٰ اس کا یہ ہے کہ میں بڑا صحیح مطالعہ آدمی ہوں تاریخ سیرت لیکن اسے اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ ام حبیبہ کے ساتھ نکاح تو آپ کا پہلے ہو چکا ہے فتح مکہ کے دن ابو سفیان نے کیوں کہنا ہے جی میری بیٹی کے ساتھ آپ نکاح کر لیں اس پاگل کو اتنا پتہ نہیں کہ ام حبیبہ ابو سفیان جب سلو کی درخواست لے کر گئے تھے مدینے تو ایک مشہور واقعہ نہیں کہ بیٹی کے گھر گئے تو انہوں نے اپنا بستر لپیٹ دیا ام حبیبہ کی شادی پہلے ہو چکی ہے فتح مکہ کے دن اس نے کیوں کہنا تھا کہ میری بیٹی سے آپ نکاح کر دوسرا یہ بات ہے بھئی الیاز و بلا الیاز و بلا خاکم بدان نبی پاک کوئی مالدار تھے چودھری تھے آڑتی تھے منشی رکھنا تھا کوئی دنیاوی کاروبار تھا آپ کا بھائی آپ منشی باندھتے میرا کاروبار کر اتنی بھی شرم نہیں آئی بات کرتے ہوئے کہ منشی رکھا پھر یہ کہنا کے سفارشی ہے تو پھر علیز و بلّہ آج کے حکمرانوں میں اور نبی پاک میں کیا فرق رہ گیا آج کے لوگ بھی سفارشی بھرتی کرتے ہیں اور آپ بھی انہ و انا اللہ راج یہ کتنی گستاخانہ بات ہے یعنی صحابہ پہ ہاتھ صاف کرتے کرتے نبی پاک کے ناموس پہ جا کے ہاتھ ڈال دیا کہ آپ سفارشی بھرتی کر رہے ہیں فتح مکہ کے بعد کیوں وہی نہیں اتری جی یہ سورت معیدہ کاب اتری ہے یہ سورت توبہ کا اب اتری ہے یہ تبوک میں اتری ہے نا بعد میں کئی صورتیں اتری ہیں یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ فتح مکہ کے بعد کون سی وہی اترتی رہی جی آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ فتح مکہ کے بعد کون سی وہی اترتی رہی فتح مکہ کے بعد سورت توبہ اتری ہے سورت معاہدہ اتری ہے اور اگر معاویہ نے ایک آیت بھی تاریر کی ہے تو پھر وہ کاتے بھئی ہے سارا قرآن لکھنا ضروری ہے یا پوری سورتیں لکھنی ضروری ہے اعتماد ہی کافی ہے انہیں اپنے پاس رکھنا تو اگر صحابی مانتے ہیں حضرت معاویہ کو صحابی مانتے انجینئر محمد علی مرزا سب سے پہلے اس بات کا فیصلہ کرے کہ وہ معاویہ کو صحابی مانتا ہے یا نہیں مانتا اگر صحابی نہیں مانتا پھر اس پر بحث ہو سکتی ہے ہم ثابت کریں گے کہ وہ صحابی ہے اور اگر وہ صحابی مانتا ہے تو پھر بحث کا رخ جو ہے الگ سے چل سکتا ہے صحابی مانتا ہے تو پھر بحث کریں گے گفتگو کریں گے لیکن پہلے یہ طے کرو کہ معاویہ کو صحابی مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو اور اگر صحابی مانتے ہو تو پھر یہ ساری آیتیں جن میں صحابہ کا مقام ہے حبا با لئی کم الیمان و کا پھر یہ ماننا پڑے صحابی ماننا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کر رہا علی کمل والفسوق اول فسوک اول آن. انیس سال اس نے حکمرانی کی نبی پاک کی صوبت کم پائیے صرف تین سال صرف تین سال حضرت صدیق اکبر نے تیئیس سال حضرت عمر نے بھی تقریباً تیئیس سال حضرت عثمان نے بھی تیئیس سال حضرت علی نے بھی تیئیس سال ان کی حکمرانی کتنی ہے اڑھائی سال دس سال بارہ سال ساڑھے چار سال یہ رہے صرف تین سال ہیں اور انہوں نے خلافت کی ہے انیس سال اور انیس سالوں میں چون صوبوں میں تمام مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر کیا کی تھی بیعت کی تھی آج تمہیں سمجھ آیا ہے وہ باغی ہے تمہیں سمجھ آ گیا ہے وہ باغی ہے صحابہ کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آئی جنہوں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی حضرت حسن کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آئی جنہوں نے معاویہ کے ساتھ سلو کی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آئی کہ معاویہ تو باغی ہے ہمارے باپ سے لڑتا رہا ہے انہیں یہ سمجھ نہیں آئی آج چودہ ساڑھے چودہ صدیاں گزرنے کے بعد آپ پر وہی آئی ہے کہ وہ ہے اور آپ نے اپنے دل میں نفرت بھر لی ہے اور نفرت پھیلانا چاہتے ہیں آپ ان شخصیات کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں جت جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے جتنے لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں ان میں ہمارے بھائی بھی ہوں گے بزرگ بھی ہوں گے بہنیں بھی ہوں گی بیٹیاں بھی ہوں گی جتنے لوگ سن رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سلو اور دونوں بھائیوں کی معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لینا معاویہ کی پچھلی ساری زندگی کی صداقت کی سند ہے ان دونوں بھائیوں نے مور لگائی ہے کہ تو ٹھیک ہے اگر ذرا سی بھی گنجائش ہوتی تو دونوں بھائی کبھی سلو بھی نہ کرتے اور دونوں بھائی کبھی معاویہ کے ہاتھ پر بیت بھی نہ کر ساری چیزیں دھل گئی ہیں اس کے بعد کوئی بکواس کرنا کہ معاویہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے حضرت معاویہ باغی گروہ تھے حضرت معاویہ نے یہ کیا میں کہتا ہوں حضرت حسن کو سمجھ کیوں نہیں آئی جس بات کی سمجھ آج تمہیں آئی تم حضرت علی کے زیادہ معبو تمہیں حضرت علی سے زیادہ پیار ہے بیٹوں سے زیادہ پیار ہے تمہیں حضرت حسن اسے اپنا امام مان رہے ہیں حضرت حسن اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں حضرت حسین اسے اپنا امام مان رہے ہیں حضرت حسین اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں سب لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اگر کوئی پچھلی بات تھی بھی صحیح اگر اگر جس طرح تم کہتے ہو کہ یہ کیا وہ کیا اگر کوئی تھی بھی صحیح تو دونوں بھائیوں نے مہر لگائی ہے حضرت معاویہ کی صداقت پر اور ان کی عدالت پر تو یہ جو آیت کریمہ ہے یہ صحابہ کی عظمت کی بڑی دلیل ہے جی کما اخراجہ کرب و کم بئی تبل حق علت اول جی یہ سات علتیں ہونی ہیں جی یہ علتیں کس کی ہیں جی الانفال للہ والرسول اس کی ہیں جی مال غنیمت کی تقسیم کرنے کا جو حق ہے یہ اللہ کا ہے اس کی پہلی علت عام مفسرین میں نہ کریں گے جس طرح آپ کو نکالا آپ کے رب نے ممبئی کا آپ کے گھر سے بالحق اے بالحکمت مدارک نے مینا کیا جی بالحق حق اے بل نے مانا کیا جی امر حق حضرت نیلوی صاحب نے مینا کیا لے اجل حق وہ الجاد لیکن حکمت والا مانا سب سے زیادہ خوبصورت ہے جی حکمت سے نکالا کہ ستر بندوں کا قافلہ ہے ابو سفیان جا رہا ہے شام سے مال لے کر مکے کی طرف یہی مال تمہارے خلاف استعمال ہونا ہے اس میں اسلح تلواریں ہیں تیریں ہیں تیر ہیں زرا ہیں اسلحہ کا سامان ہے انہوں نے تیاری کرنی ہے تم پر چڑھائی کرنی ہے یہیں روک لو ستر بندوں کے قافلوں کو روکنے کے لیے نکلے ان کو اللہ نے دوسرے رستے پہ ڈال دیا اور ایک ہزار کا لشکر سامنے آ حکمت سے نکل اور مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ علت بنا کے میں کاف تعلیلیہ بنا کے میں نہ کریں گے اس لیے یس نا اب اس کو اللہ, انفال اللہ کے ساتھ ملا لو غنیمت کی تقسیم کا حق اللہ کے لیے ہے کیوں اس لیے یہ علت بن گئی اس لیے کہ تیرے رب نے تجھے نکالا تھا تیرے گھر سے بالحکمت حکمت کے ساتھ بہن نہ فریق کا من المنی نلکار ہوں اور مومنوں کا ایک گرو اس پر راضی نہیں تھا ابتدا میں ابتدا ان بعد میں نہیں مدینے سے نکلتے وقت یا کافلے کے بجائے ابو جال کے لشکر سے مقابلے کے وقت کہ یہ کیا بن گیا آپ کافلہ روکنے کے لیے نکلے ابو سفیان بڑے زیرک تھے انہیں پتہ تھا کہ مسلمان کوئی کاروائی کریں گے یہیں سے گزرنا ہے میں نے اس نے اپنے جاسوس چھوڑ دیے پتہ کرو جاسوسوں نے بتایا کہ مدینے سے کچھ لوگ نکل آئے راستہ روکنے کے لیے اس نے مین شارہ چھوڑ دی جو میں راستہ تھا وہ چھوڑ دیا ساحل سمندر کے ذریعے ایک راستہ جاتا تھا اس نے وہ اختیار کر لی ساحل سمندر کے ذریعے وہ راستہ اختیار کیا ایک تیز رو سوار کو مکے بھیج دیا کہ جلدی پہنچ مکے اور انہیں بتا کہ ہمیں روکا جا رہا ہے مسلمانوں نے حملہ کر دی ابو جال نے ہزار کا لشکر تیار کیا اور وہ بدر میں آ گئے. یہ نکلے تھے ستر آدمیوں کے روکنے کے لیے ان کے وحموں گمان میں بھی نہیں تھا یوجاد کا نہ تو اس سے بحث کرتے تھے لفظی میں نے جھگڑنے کا جی شاہ ابد القادر صاحب نے میں بھی جھگڑنے کا کیا شاہ علی اللہ صاحب نے بھی یہی میں نے خصومت بھی کر تجھ سے جھگڑتے تھے فی الحق کے ظاہر بات میں بادامات بعد اس بات کے کہ وہ بات ظاہر ہو گئی تھی واضح ہو گئی تھی کہ کافلہ یا لشکر ان دو میں سے ایک آج ہم نے تمہارے حوالے کرنا ہی کرنا ہے یہ وعدہ ہو گیا تھا تو یہ جو یوجاد جدال ہے جدال جھگڑنا یہ تو نبی پاک سے جھگڑنا یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی تو زور دار مشورہ دینا اپنی بات منوانے کی کوشش کرنا اس پر بھی جدال کا لفظ آتا ہے یہ ذہن میں رکھ لیں کوئی صحابہ کے متعلق یہ کہہ دے کہ وہ صحابہ سے جھگڑتے نبی پاک سے جھگڑتے تھے اس کی اس کی اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے بیٹے کی خوشخبری دینے حضرت ابراہیم نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں جی انہوں نے کہا جی ہم قوم لوت کے طرف جا رہے ہیں اور عذاب لائیں گے آج انہیں برباد کرنا ہے تو قرآن کہتا ہے یوجا دل و نا فی قوم لوت ابراہیم لوت کی قوم کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگ گیا یوجا دل وہی لفظ ہے یجادل دل کوئی اگر صحابہ کے متعلق یہ اعتراض کرے نا تو پھر یہ جواب ہے جی اس کا یہ کس صورت میں ہے جی بلال صاحب ذرا دیکھ لینا ہے جی یوجا دل و ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگا جھگڑنے کیا مطلب تھا زوردار طریقے سے بات کرنے لگا نہ نہ ابھی نہ کرو ابھی چھوڑ دو نہ جاؤ یہ تو صحابہ بھی زوردار مشورہ دینے لگے کانا ال ناؤت گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف وہ ہم جنزرون اور وہ دیکھ رہے ہیں جب کافلے کی بجائے لشکر سامنے آ گیا اللہ کہنا چاہتے ہیں کس حکمت کے ساتھ کس تدبیر کے ساتھ ہم نے تمہیں مکے سے نکال مدینے سے نکالا اور نکال کے ابو جال کے مقابلے میں کھڑا کر کے انہیں شکست دے دی یہ سب کچھ اگر کرنے والا میں ہوں نا تو پھر مال غنیمت بھی میرے حکم سے تقسیم یہ ہے جی علت وجہ ویز آیدوں کو دوسری علت جی سورت کون سی ہود سورت ہود ہے جی آیت نمبر چوہتر یوجا فی کو میں تو وہاں جدال کا کیا میں نے زور دار طریقے سے بات کرنا ویز عاہد و ملاؤ دوسری علت جی اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا بذریعہ وہی عل رسول احدت دو جماعتوں میں سے ایک کا انحم کہ وہ تمہیں ملے گی ابو سفیان کا قافلہ یا ابو جال کا لشکر ایر اور نفیر و اور تم چاہتے تھے انّا غیر ذاتِ شوقہ کہ جو دب دبے والی جماعت نہ ہو تکون الاقوم وہ تمہیں مل جائے تم یہ چاہتے تھے بھئی یہ ستر بندوں کا قافلہ جو ہے یہ مل جائے یہ ذرا دب دبے والے نہیں ہیں آسانی ہوگی تم یہ چاہتے تھے وہ یورید اللہ اور اللہ چاہتا تھا کہ جہاد کا حکم دے کے یوحکل حق کا ہی وہ ثابت کر دے حق کو اپنے حکم سے و یکتا دا اور جڑ کاٹ کے رکھ دے کافروں کی اللہ یہ چاہتا تھا کہ تمہیں ابو جال کے لشکر سے لڑوایا جائے لے یوحق کل یہ علت بیان ہو رہی ہے یکتا دابر الکافرین کی جی لے یوحق کل حق علت یک دابر الکافرین تاکہ ثابت کر دے سچ کو اور جھوٹا کر دے باطل کو اگرچہ ناپسند سمجھے مجرم تم تو چاہتے تھے بھائی ستر بندوں کے قافلے کو ملنے آسانی آسانی سے بات بن جائے تم تو یہ چاہتے تھے میں نے وعدہ کیا تھا کہ دو جماعتوں میں سے ایک جماعت آج تمہیں ملے گی اور میں نے تمہیں حکمت کے ساتھ ابو جال کے لشکر سے لڑوایا اور ان کی طاقت کو توڑ کے رکھ دیا یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں تو پھر مال غنیمت بھی میرے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا تستگی سونا تیسری الجی الانفال للہ رسول کی جب تم فریادیں کرتے تھے اپنے رب سے پکارتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ایک جھونپڑی میں ساری رات رو رو کے اللہ کے آگے گڑ گڑاتے رہے جب تم فریادیں کرتے تھے اپنے رب سے فست جم اللہ تمہاری فریاد کو پہنچا کس طرح انی ممد میں تمہاری مدد کروں گا بے الف من الملائکہ کا ایک ہزار فرشتے اتار کے مردفین فین لگاتار آنے والے ایک ہزار فرشتے وما ماجا اللہ اللہ اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے فرشتوں کے اترنے کو نہیں بنایا اللہ نے اس کو مگر خوشخبری ولے تتمینہ بھی کلوبوں اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں بس اس لیے اتارے ورنہ و من اللہ من ان اللہ مدد نہیں ہوتی مگر اللہ کی طرف سے ان اللہ عظیز القیم جملہ تالی لیا کیونکہ اللہ غالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے تم تو روتے تھے تم تو گڑ گڑاتے تھے تم تو استغاثے کرتے تھے میں نے ایک ہزار فرشتے اتارے اور ایک ہزار فرشتے اتار کے تمہارے دلوں کو مطمئن کیا مدد میں نے دی تھی لہٰذا مال غنیمت بھی میرے حکم سے تقسیم ہوگا شیخ منواسا چوتھی جی جس وقت ڈال دی اللہ نے تم پر اون آمانا تن اے لے لہو ہے جی مینو اپنی طرف سے تسکین کے لیے تھکے ہوئے تھے بس ایک اونگ آئی اور سارے تازہ دمو تسکین اطمینان امن بنزل علیہمن سماعمان اور اتارا تم پر آسمان سے پانی بارش ابو جال پہلے پہنچ گیا تھا اور جو ہموار زمین تھی ادھر انہوں نے قبضہ کر لیا پانی کا علاقہ بھی ان کے قبضے میں آ ریتلی زمین صحابہ کے پاس ہے پانی بھی نہیں ہے پاؤں جاتے ہیں سے بھی کچھ آنے لگے بھائی شروعات تے چنگیاں نہیں شروعات تے چنگیاں نہیں پانی ان کے پاس ہے ہموار زمین ان کے پاس ہے ہمارے پاس ریتلا اللہ کہتے ہیں ہم نے اللہ نے تم پر آسمان سے پانی اتارا لو تاہرا بے تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے حدث وضو کرو نہانے کی آجا ہے تو پوری کرو و زبان کمریز شیطان اور دور کر دے تم سے وسوسہ شیطان کا وہ جو شیطان وسوسے ڈالتا تھا بھائی شروع تو ٹھیک نہیں ہویا والے یربتا اور تاکہ مضبوط کرے اللہ تمہارے دلوں کو وہی سبتا بہ اقدام اور ثابت کر دے اس پانی کے ذریعے تمہارے قدموں کو ریتلی زمین تھی بارش آئی اس طرف کیچڑ ہو گیا اور ادھر زمین ہموار ہو گئی ریت جم گئی اللہ کہتے ہیں یہ اونگ دے کر تمہاری تھکاوٹ کو دور کرنے والا میں ہوں آسمان سے بارش برسا کے یہ سارے انتظام کرنے والا میں ہوں تو پھر مالغ غنیمت بھی میرے حکم سے تقسیم ہوگا ایز یو ہی رب و کا للمائے کا پانچویں علت جی جب حکم بھیجا تیرے رب نے فرشتوں کو وہ جو فرشتے اترے تھے بدر میں جب حکم بھیجا تیرے رب نے فرشتوں کو انی ماکم کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں فصبۃ اللزینہ منو تم ثابت قدم رکھو مومنوں کو الہام کے ذریعے مومنوں کو ثابت قدم رکھو کس ذریعے الہام کے ذریعے سول کی فی کلو بل لذینہ کا میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں رو فزر فوق فوکل مارو ان کی گردنوں کے اوپر وزر من مینم بنان اور مارو ان کے ہر ہر جوڑ پر بنان یہ پورے جی یہ انگلیوں کے جو پورے ہیں تو یہ تو چھوٹے ہیں چھوٹے جوڑ ہیں تو ہم نے مانا جوڑ کا کر لیا ہر ہر جوڑ پر گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دو ان کو یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں فرشتوں کے ذریعے تمہارے دلوں میں الہام ڈال کے تمہیں ساد ثابت قدم رکھنے والا میں ہوں کفار کے دل میں روب ڈالنے والا میں ہوں تو مالِ غنیمت بھی میرے حکم سے تقسیم ہوگا ظال بے انال کا یہ سزا یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے کافروں کو یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی بمایو شا اور قانون یہ ہے کہ جو بھی مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو اس کو ایسی ہی سزا ملتی ہے کیوں فن اللہ شدید القاب کیونکہ اللہ سخت عذاب والا ہے زال یہ تو دنیا کی سزا ہے فضو کو ہو اسے تو چکھو نا یوں مانا کریں گے جی زال یہ تو دنیا کی سزا ہے یہ تو تمہارے لیے دنیا کی سزا ہے یہ تو چکھو نا وان الکافرین انا سے پہلے و لمو معذوف ہے اور جان لو بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب بھی ہے یہ تو دنیا کی سزا چکھو نا تو پھر ہمارے پاس آنا ہے تو جہنم بھی ہے تمہارے لیے یا یو الزینہ آمنو پہلا قانون جی قانون اول کیا بات ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی ورنہ تو بالکل کوئی ربط ہی نہیں رہتا قانون اول جہاد کا پہلا قانون اے ایمان والو اذا لکی تم الزینہ جب تم ملو کافروں کو ظاہ بھیڑ کرتے ہوئے شاہ شاہ قاد میں نے کیا میدان جنگ میں فلا تو ولو ملا تو مت دو ان کو پیٹ بھاگنا نہیں بزدلی نہیں دکھانی و میو اللہ یہ تخویف ہے جی جو بھاگے گا اس کے لیے بڑی تخویف ہے جی وہی ولیم اور جو کوئی پیٹھ دے گا کافروں کو یوم اس دن درمیان میں دو استثناء کیے جی ان استثنا کا معنی بعد میں کریں گے پہلے وہ تخویف پوری کر لے جی جس نے پیٹھ دی ان کو اس دن فقت با آب غزہ من اللہ وہ تو لوٹا اللہ کا غصہ لے کر و ماباہ و جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بیسل مصیر اور بری جگہیں ٹھہرنے کی بڑی سخت وعید ہے جی ہاں صرف دو جگہیں پیٹھ دینے کی اللہ متحر فنِ کتان مگر ہنر کرنے والا لڑائی کے لیے کوئی جنگی چال چل رہا ہے پیچھے اس لیے ہٹ رہا ہے کہ میں کوئی جنگی چال چلوں گا اس کے زین میں ہے کوئی چال اس کے لیے پیچھے اٹھنا پڑ گیا اللہ متحر فن کے تالن مگر ہنر کرنے والا جنگی چال چلنے والا لڑائی کے لیے او متحظ علافیتن یا ملنے والا اپنی لشکر کو لشکر پیچھے رہ گیا یہ جذبات میں آگے نکل گیا تو اب اپنے لشکر کے پاس آنا چاہتا ہے فوج کے پاس آنا چاہتا ہے اس لیے واپس آ رہا ہے کوئی ارج نہیں یہ قانون ہے ثابت قدم رہو پیٹھ نہیں دکھانی فلم تک تو ہوں پانچ علتیں گزر چکی ہیں جی پانچ علتیں کس کی الانفال اللہ والرسول رسول کہ مال غنیمت اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا اس کی پانچ علتیں فلم تک تلوم یہ تمام علتوں کا سمرائج نتیجہ تمام علتوں کا یہ جو ہم نے علتیں بیان کی تمہیں ہم نے نکالا فرشتے ہم نے بھیجے بارش ہم نے برسائی ان سب کا نتیجہ کیا نکلا فلم تک تم نے ان کافروں کو نہیں مارا ولا اللہ کا لیکن اللہ نے ان کو مارا تم تو کلیل تھے تمہارے پاس تو تلواریں بھی نہیں تھیں ڈھالیں بھی نہیں تھیں تیر بھی نہیں تھے وہ رمی اور آپ نے مٹھی مٹی کی نئی پھینکی ازرمیتا جب آپ نے پھینکی تھی ولا اللہ رما لیکن اللہ نے پھینکی بدر میں جبریل نے کہا ایک مٹھی مٹی کی آپ لیں اور کفار کی جانب پھینکیں ہر کافر کی آنکھ میں اس کے ذرات پہنچے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر وہ آپ نے نہیں پھینکی لیکن اللہ نے پھینکی اس سے معلوم ہوا کہ موجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا اس میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے اختیار کس کا ہوتا ہے اللہ کا ہوتا ہے آپ نے نہیں کیا وہ ہمارا کام تھا دائیں بائیں آگے پیچھے اس کو پھیلانا اور ایک ہزار کفار کی آنکھوں میں اس کو ڈال دینا والمومن ایک سوال کا جواب ہے جی اللہ خود مار سکتا ہے تو پھر ہمیں جہاد کا حکم کیوں دیا ایک سوال پیدا ہوا اللہ کہتا ہے میں نے مارا ہے تم نے نہیں مارا تو پھر جہاد کا حکم کیوں دیا واللی المومن تاکہ عطا کرے مومنوں کو من اپنی طرف سے بلا ان اجر اچھا جہاد اس لیے فرض کیا کہ تم اللہ کے رستے میں لڑو تو تمہارے آ مال نامے بھی نیکیوں سے بھر جائیں ان اللہ سمیم جملہ تعالی جی ذالکم بات یہی ہے ذالکم یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں نا کہ تم نے نہیں مارا میں نے مارا ہے تم نے نہیں پھینکی میں نے پھینکی ہے بات یہی ہے وہ اللہ اے اور جان لو بے شک اللہ سست کرنے والے کافروں کی تدبیروں کو ان تصفتے اے مکے کے کافروں اگر تم نے اگر تم فیصلہ چاہو فکجہ کو ملفت ہو تو فیصلہ تو آج تمہارے پاس بدر میں آ گیا ہے اور وہ جو مکے سے نکلتے ہوئے انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ عما انقان حاضہ حقم نندک فام تر علیہ ہجارت امن السّمہ اب تناب عذابن علیم کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے یا عذاب عظیم میں مبتلا کر دے اس کی طرف اشارہ ہے اگر تم فیصلہ چاہتے تھے فیصلہ تو آ ہے و ان اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ شرک سے فاوہ خیر اللہ کم تو تمہارے حق میں بہتر ہے اب بھی رک جاؤ بعض آ جاؤ مسلمانوں کے خلاف کتاب کرنے سے اور شرک سے و ان تعدوں اور اگر تم پھر کرو گے نعود ہم بھی کریں گے اگر تم پھر وہی کرو گے کیا اسلام کی مخالفت جنگ نعود ہم بھی پھر وہی کریں گے مسلمانوں کی مدد فرشتوں کا اترنا مسلمانوں کو فتح دینا ولن تغنیانکم قوم اور ہارگز تمہارے کام نہیں آئے گا تمہارا جتھا کچھ بھی ولو کا صورت اگرچہ وہ بہت ہوں وہ ان اللہ اے اور جان لو بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے یا یو الزین آمنو دوسرا قانون جی اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی غنیمتوں کے بارے میں جھگڑے نہ کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے ان کا حکم مانو ولا طو اور مت روگردانی کرو اس سے وہ ان تم تسماؤن حالانکہ تم سن رہے ہو اللہ کا ارشاد اللہ کی باتیں اللہ کی ایتیں ولاکون کلزین زجرج نہ ہو وہ ان لوگوں کی طرح کلزین اے مثل المنافقین یعنی منافقوں کی طرح نہ ہو وہ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا سمینا ہم نے سنا یعنی زبان سے کہا وہ لا یسماؤن حالانکہ وہ نہیں سنتے یعنی مانتے نہیں تسلیم نہیں کرتے ان شر دو بے شک تمام جانداروں میں سب سے بدتر تمام جانداروں میں سب سے بدتر جانور اللہ کے ہاں کون ہے وہی بہرے گونگے الزین اللہ یعلمون جو جانتے نہیں یعنی دل سے حق سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے علم اللہ, اللہ, اللہ شر الدواب بننے کی یہ شر الدواب کس طرح بن گئے تمام جانداروں میں سے بدتر اور اگر اللہ جانتا فیہم ان میں خیرن بھلائی خیرن اس سے مراد ہے جی انابت رجوع اللہ ان کے دل میں کوئی انابت ہوتی اگر اللہ جانتا ان میں بھلائی یعنی انابت لا تو ان کو سنا دیتا ہدایت دے دیتا ولاؤ اسماؤں اور اگر اس حالت میں ان کو سنائے نا جب یہ ضد میں ہیں اناد میں ہیں ہٹ دھرمی میں ہیں اس حالت میں اگر اللہ ان کو سنائے نا وہ الٹے پھریں گے وہ مورضون بے رخی کرتے ہوئے کیوں اب وہ ضد میں یازینہ منو تیسرا قانون ہے جی اے ایمان والو اس تجیبول اللہ ولی رسول حکم مانو اللہ کا اور رسول کا ازاد جب وہ تمہیں بلائے لیما الا ماں لام بینا الا جب وہ رسول تمہیں بلائے اس کام کی طرف یو کم جس میں تمہاری زندگی ہے وہ کام کون سا ہے جس میں زندگی ہے جی دین یا جہاد جہاد میں زندگی ہے نا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے جہاد میں زندگی ہے اگر جہاد نہیں ہوگا تو ظالم لوگ تو ملیا میٹ کر دیں گے عورتوں کو اٹھا کے لے جائیں گے بچوں کو قتل کر دیں گے جہاد میں زندگی ہے دونوں مانے ہو سکتے ہیں دین جہاد واللم اور جان لو بے شک اللہ ہائے ہو جاتا ہے درمیان بندے کے اور اس کے دل کے بین المرے و قلبی بین المومن و یا بین الکافر و تعط مومن اور معصیت کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے مومن اس کی نافرمانی نہیں کرتا اور جو ضدی کافر ہے اس کے درمیان اور اطاعت کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے وہ اطاعت نہیں کرتا مانتا نہیں بعض لوگوں نے کہا حائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس اس کا دلی ارادہ پورا نہیں ہوتا ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ کنایا تن بولا گیا کنایا ان کول کلب فی کب جاتی ہی کس سے کنایا جی کے بندے کا دل اللہ کے کنٹرول میں وہ انہوں ال تو شرون وت تکو فتنا تن ڈرو اس فتنے سے یا گناہ مانا کر لو فتنہ تن گنا فساد ڈرو اس گنا سے جس کا وبال تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا اس سے مراد تن سے کیا جی جہاد چھوڑ دینا تو اس جہاد کو چھوڑ دو گے تو جو چھوڑنے والے ہیں صرف انہیں اس کا وبال پہنچے گا نہیں باقی لوگ بھی رگڑے جائیں گے یا تن سے مراد ہے امر بالمعروف معروف اور نہیں انل منکر چھوڑ دینا اگر یہ چھوڑ دو گے امر بالمعروف نہیں انل تو پھر معاشرے میں بدعت رسومات گند اور بے حیاں فواشی پھیلتی چلی جائے گی تو پھر صرف سارے لوگ اس میں ملوث ہو جائیں گے کیا نیک اور کیا بد جان لو اللہ سخت عذاب والا ہے وز قرو از انتم ترغیب الجہاد ہے اور اللہ اپنی نعمت کی یاد دہانی کروانا چاہتی وز قرو از ان تم یاد کرو جب تم تھوڑے تھے مسلمان کلیلن فل مکہ مکے میں مستضعفون فل لرض کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں لوگ تمہیں تپتے ہوئے کولوں پہ لٹا دیتے تھے گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے تخافونا تم ڈرتے تھے آئیں یتخت کہ تمہیں کہیں اچک نہ لیں لوگ ڈاکہ زنیا چوری چکاری فا پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا فل مدینہ واہ کم اور تمہیں طاقت دی اپنی مدد کے ساتھ اے بالملائکہ کا رضا کا اور تمہیں روزی دی ستھری چیزوں سے اے من الغنائ غنیمتیں لال لکم تشکرون تا کہ تم شکر کرو تو یہ میری نیمتیں دیکھو کہاں سے اٹھایا کہاں پہنچایا کس طرح ٹھکانے دیے تمہیں یا منو چوتھا قانون جی اے ایمان والو خیانت نہ کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے اللہ کی خیانت یہ ہے کہ اس کے فرائض اور آکام کو نہ مانا جائے رسول کی خیانت یہ ہے کہ آپ کی سنت کی پیروی نہ کی جائے اور آپس کی خیانت کیا ہے امانتوں کی نگہبانی کرو جو امانتیں ہیں جو یہ ضروری نہیں ہے بھائی میں نے کوئی چیز کسی کے پاس امانت رکھی ہے صرف وہ امانت نہیں ہوتی کہ میں نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھ دی ہے تو یہ امانت ہے اس میں خیانت نہیں کرنی یہ میں یہاں بیٹھا ہوں میرے ذمے اللہ کا قرآن تفسیر پڑھانی تو میں اسے صحیح طریقے سے پڑھاؤں ایک خطیب ہے وہ ممبر کا امین ہے اس میں وہ خیانت نہ کرے آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے تو آپ اس کے امین ہیں آپ اس عہدے میں خیانت نہ کریں آپس میں خیانت نہ کرو اللہ کی اور رسول کی بتخن و اور نہ خیانت کرو آپس کی امانتوں میں نگبانی کرو امانت کی وان تم تال اور تم جانتے ہو وبالہ ہو اس خیانت کا وبال سزا و علم ان کو اولاد جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنتن آزمائش ہیں شاہ ولی اللہ نے میں کیا جی شاہ عبدالقادر صاحب نے میں کیا خراب کرنے والے ہیں متعلق با ابتدائی صورت مال غنیمت میں نظا کر رہے ہو مال کے لیے یہ مال تو تمہیں خراب کر دیں گے اگر ان کی رعایت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کرو گے اولاد اور مال کی رعایت میں دین کی خلاف ورزی نہ کرو جان لو ان اللہ وجن العظیم اللہ کے پاس اجر عظیم ہے یا من پانچواں قانون جی ایمان والو ان تطق اللہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے شرک نہیں کرو گے اس کی نافرمانیوں سے اپنے دامن کو بچاؤ گے یج القم تو وہ کر دے گا تمہارے لیے فیصلہ ہر حالت میں تقوی اختیار کرو اللہ کے نافرمان نہ بنو تو وہ کر دے گا تمہارے لیے فیصلہ فتح و نصرت کا فیصلہ یا حق و در حق و باطل کے درمیان فیصلہ اور دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ بھی اور تمہاری برائیاں بھی اور اللہ بڑے فضل والے ہیں بھائی یمکرو کرو بک کا فرو چھٹی علت ہے ج پانچ علتیں گزر گئیں جی یہ چھٹی علت ہے جی کس کی الانفال ور والرسول اور جب وہ تیرے متعلق تدبیریں کرتے تھے اور جب تدبیریں کرتے تھے تیرے متعلق کافر سازش کیا لے بے تو کا کہ تجھے قید کر دیں مشورہ ہوا ایک مشرحہ قید میں ڈال دو او یقتلو کا یا تجھے قتل کر دیں او یخرجو کا یا تجھے مکے سے نکال دیں وہ اور وہ مکرو فریب کرتے تھے وہ اللہ اور اللہ بھی تدبیر کرتا تھا کہ میں نے اپنے پیغمبر کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہونے دینا اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے اس وقت بھی مدد اللہ نے دی تھی اس وقت تو کوئی بندہ بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا چند لوگ تھے اس وقت میں نے آپ کو مدد آپ کی مدد کی اور مکے سے آپ کو نکالا مشرقین کی تدبیر کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا تھا یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں تو پھر مال غنیمت بھی میرے حکم سے تقسیم ہوگا ویلا علما یا تنا یا جو معاندین ہیں کفار ان کے مستحق کے عذاب ہونے کا سبب بیان ہو رہا ہے یہ کیوں عذاب کے مستحق ہیں فرمایا یہ اتنے خبیص ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پہ ہماری آیتیں تو کہتے ہیں قد سمے نہ ہاں جی ہاں سن لیا ہم نے سن لیا لو نشا اگر ہم چاہیں لامس لہذا تو ہم بھی اس طرح کی بات کہہ سکتے ہیں نظر ابن تھا جی مکے میں نظر زعد سے جی زواد ان ہاذا اللہ ساتیر نہیں ہے یہ مگر کہانیاں ہیں پہلوں کی یہ قرآن کیا ہے جی کبھی یوسف کا قصہ کبھی حضرت ہوت کا قصہ کبھی حضرت سالے کا قصہ کبھی حضرت لو کا قصہ ہم بھی اس طرح کی کہہ سکتے ہیں وید کالل ساتویں عتکل اور جب ان مشرقین نے کہا اللہ اہ ان کا نہذا و لق اگر ہے یہ یہ قرآن یہ دین حق یہ نبی پاک اگر ہے یہ حق تیری طرف سے فام تیرا لئی نہ ہی جا رہا تھا بس برسا دے ہم پر پتھر آسمان سے اب اتنا بے عذاب آ ہم پر عذاب دردناک یہ مکے سے نکلتے ہوئے مشرقین نے دعا مانگی تھی اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو منہ مانگی سزا دے دی یہ کرنے والے ہم ہیں تو پھر مال غنیمت بھی ہمارے حکم سے تقسیم ہوگا وما کان اللہ لے بہم اب تک ان پر آزاد کیوں نہیں آیا